السّلحم الحمۃ الحمۃ اللہ وحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفح الرباداہن البادشاہ اور باقی تمام شامیر خوران کے رامیہ ابرادہ صاحب کو سمجھنے واپسی سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے دو سو اٹھہتر ابلک ستارہ ہیں ہاں جی دو سو اٹھہتر مجموعی درست میں سے شروع دعوت لے کر ابھی تک میں باقی ستارہ جو ہے دعائیں تحجد سے پہلے نماز تحجد سے پہلے نماز قیام العل کے بعد اس بیچ میں پڑھی جانے والی دعا کی توضیح میں آج ستار اور آخر درسے ہاں جی اور یہ ستارنگ اور آخر درسے اس دعائیں مبارک کی توضیح میں تو اس کا آخری پیراگراف نواں پیراگراف یہ تھا اس دعا کا واسلکم صلاباصلمسکین وادعو کا دعا الفقیر ضلیل فلاطج النب دعای کا رب شقیہ وکل رب رعف الرحیمن یا خیر المسعلی یا اکرم المعتین برحمت کا یا رحم الرحمن کے مبارک دعا تھے اس میں سے جو ہیں آج کے درس میں جو ہے وہ کن لے رب بیراؤ سے سے بقیہ ایسے کا ترجمہ پہلے ہو چکا تھا تو اللہ سے یہ سوال کریں وا سلوک اللہ میں تجھ سے درخواست گزاروں تو سے سوال کرتا ہوں درگاہ میں مص اللہ مسکین ایک فقیر اور تاندس <coughs> کمال عاجزی کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں وعت او کو درگاہ میں فریاد کرتا ہوں دس بے دعا ہوں ایک فقیر ذلیل کی حیثیت سے ایک تاندس غریب مسکین اور ذلیل کی حیثیت سے تیرے درگاہ میں میں دس میں دعا ہوں لہذا فلاں تج الب دعا کا اللہ میں نے تیرے درگاہ میں یہ جو درخواست کی ہے جو جو دعا مانگی ہیں، یہ جو التدا کی ہے اس سلسلے میں رب میرے رب شقین تو مجھے محروم اور بدبخ نہ قرار دے تو مجھے اس سلسلے میں جو ہے ہاں جی محروم قرار نہ دے تو اس سے مجھے جو ہے ہاں جی میرے دعا کو تو رد نہ کرے شقی کے معنی کیا ہے فلاطل نے بھی دعا کے شکی یا بدبخ یہ معنی کیا فلادِ اللہ تو مجھے ہاں تو اس کو پکارے میں یہ میرے رب تو مجھے جو ہے اور بدبخ اور نامراد قرار نہ دے <تصح> یہاں تک تو ہم نے ترجمہ کیا تھا آگے فرماتے آج کے درس میں جیسے درس نمبر ستارہ دو سو اٹھہتر اول ستارہ ہیں فرماتے ہیں وہ کن لیہف الرحیمن یاخر المسولین یاخرم المعتین یا ارحم الرحمین اللہ علیہ محمد وََ محمد یہ ہے تو یہاں پر اللہ سے دعا کریں و کن کن کے منکانے یا کن کون سے کن پھیلا لامر کا سگائے یعنی اے اللہ تو ہو جا کن تو ہو جا لی میرے لے اے اللہ تو میرے لے ہو جا میرے خاطر ہو جا ہاں جی میرے لے میرے خاطر ہو جا کیا ہو جاؤ رعو الر تو میرے خاطر رعو اور رحیم ہو جاؤ رعو کا سغا جو مبالغ رعف یا رعافتاً سے ہاں جی اس کے معنی مہربانی کرنا رعوفن شفقت کرنا مہربان ہونا اس کے معنی معذری اور رافتاً کے معنی مہربانی رحم شفقت کے معنی میں تو رعوف کے معنی شغ مبالغا یعنی بے حد مہربان اے اللہ تو ہو جاؤ ہاں جی میرے لیے بے حد مہربان ہاں جی بےحد مہربان بے حد مشفق بہت شفقت کرنے والا ہو جاؤ اللہ تو میرے لیے نہایت شاقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہو جاؤ ہاں جی نہایت مہربان ہو جاؤ رحیم کا جو ہے یہ ویسے اس کے دو معنی جیسے مبالغہ ہو تو بہت زیادہ مہربان ہاں جی حد سے زیادہ رحم دل جتنا ہمارے بقتی زبان ملتے ہیں ہاں جی ہزار ماں باپ سے زیادہ مہربان و نرم دل اللہ آتستوں چیک پر حسچن اوستوں چیک و ٹچن غلطی میں اللہ کے والا کے رحم و لطف و کرم کے بارے میں یہ بلطی مقولہ ہے تو رحیم کے معنی پھر تو مبلغے کا شکاؤ تو بہت زیادہ مہربان ہاں جی اور حد سے زیادہ رحم دل کے معنی میں تو اس کے معنی یہ بن جا کہ اے اللہ تو میرے لے ہو جاؤ ہاں جی حد مہربان مشبق اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرے اوپر یا اللہ تو میرے لیے سب سے زیادہ شفیق اور رحم کرنے والا ہو جاؤ ہنج یہ دعا کا تجمہ بن جائے گا یا کن لی اللہ رعو لی ہو جاؤ کن ہو جاؤ لی میرے لیے میرے خاطر رعوف الرحیمن یا اللہ تو میرے خاطر بےحد مہربان بےحد مشفق بہت, بہت شفقت کرنے والا اور بہت ہی جو ہے نرم دل اور رحمت فرمانے والا ہو جاؤ تو اگر صفحت مشاہد و کا سفا تو صفحت مشمہ ہو تو یعنی ہمیشہ مہربانی فرمانے والا اس میں استعمر اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے رحمت مستم کے اللہ سے درخواست کریں ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان و نرم دل اللہ اور اللہ جو ہے مومن کے ساتھ جو ہے ہمیشہ رحم و لطف و کرم شفقت مہربانی فرمانے والا ہے ہاں یہ جی حجب کوئی شخص بنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تین جعاؤ میں ہماری ہیں یا رحمان دنیا و یا رحیم الآخرہ تو لہذا <خصف> گیا کہ آپ ایسے دونوں معنی مرا لے رہے وکل یہ یا اللہ تو ہو جا میرے لیے میرے خاطر بہت زیادہ بےحد مہربان بہت مشفق اور شفقات کرنے والا اور بہت زیادہ ہاں جی میرے ساتھ رحمت فرمانے والا اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہمیشہ اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہو جا یا خیر المسولین وہ یا اکمل موتی۔ خیر جو ہیں یہ اخیر سے ہیں ہاں اس کے معنی یہ رشوت مشمبہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا کے معنی میں سب سے بہتر اور اچھا کے معنی میں خیر ہاں مسئولین کے کا جو ہے یا خیر الماصولین یہ مادہ سال یس سے ہے اس کو اسم میں مفعول بولتے اس کی جمع آئیے مسئولین ہاں جی تو مسئول جو ہے اور یہ جو ہے خیر کا مضافل عربی ہو کے لحاظ سے تو خیر المسئولین ہاں جی مسئول یعنی وہ شخص سال یس مانگنے کے معنی میں کسی سے کوئی چیز طلب کرنے اور مسئول جو ہے وہ شخص یا ذات و حستی جس سے کوئی چیز سے منگا گیا ہو ہاں جی جس سے کوئی چیز مانگا گیا ہو آپ نے ایک شخص سے کوئی چیز مانگ لیا بھائی جان فلاں فلان چیز آپ کے پاس ہے یا فلان چیز مجھے دے دو تو وہ آپ مانگنے والا ہیں وہ وہ تو آپ کو سائل بولتے ہیں عربی زبان میں اور وہ شخص جس سے آپ کوئی چیز مانگیں گے اس کو مسئول بولتے ہیں ہاں جی سائل اور مسئول وہ شخص جس سے کوئی چیز مانگا ہوا مانگا گیا ہاں جی تو یا خیر المسعورین مطلب کیا ہیں یعنی یا یعنی جس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے اس میں لفظ مسئول کے معنی کہ وہ مسئولین ماننے والوں میں وہ شاید جن سے کوئی چیز مانگی جاتی ان سب میں سب سے بہتر وہ ہنسیں جس سے کوئی چیز مانگی جاتی کیونکہ ہم بہت سے لوگوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے ہیں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے ہیں کبھی گول مول جواب دیتے ہیں کبھی آپ کی بیسک کرتے ہیں لیکن یہ اللہ ہیں وہ مہربان ہیں جو بندوں سے نہ ماننے پہ شکوہ کرتا ہے بندہ تو مجھ سے مانتے کیوں نہیں ہو نہ ماننے پہ شگوہ کرتے ہیں ماننے پہ شگوہ نہیں کرتے ماننے پہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مسا سے فرما اے موسع اگر نمک ختم ہو جائے تو <تص> ابھی مجھ سے مانگو بدھ کا اگر تسمہ آپ کے جوتے کا پھٹ جائے تو وہ ابھی مجھ سے مانگو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ حقیقی مانے میں دینے والا ہر چیز کا خواہ وہ چیز حقیر اور چھوٹا خواہ وہ چیز کوئی بڑی چیز ہو ہاں جی ان سب کا حقیقی معنی میں دینے والا اللہ ہی ہے وہ چاہیں تو آپ کو وہ چیز مل جاتے وہ نہ چاہیں تو آپ کو دنیا کی طرف ہو جائیں آپ کو وہ چیز سے نہیں ملتی ہے اس لیے اللہ جو ہے رماسل اس سے کوئی چیز مانگنے پہ وہ ناراض نہیں ہوتا بندہ تو ہے ہاں دنیا کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی چیز مانگیں آ آچھا چلو ایک دن مانگا ناراض نہیں ہوتے دوسرے دن مانگے تھوڑا سا ناراض تیسرے دن مانگیں کہ آپ بے تی کر کے نکال دے گا لیکن یہ اللہ ہے وہ مہربان اللہ ہے وہ کریم اللہ ارحم رحمین اللہ ہے ہاں وہ ماننے کا ہمیں دعوت دے رہے ہیں بولے بندہ مجھ سے مانگو میں دے دوں گا ہاں جی ہاں چناتے قرآن میں کتنی جگہوں پر وہ تو بندہ مجھے پکارو مجھے پکارو تو صحیح میں تمہاری دعا قبول کروں گا میں تمہاری حاجرتیں پوری کروں گا اور ہر حاجت کا پورا کرنے والا میں اللہ ہی ہوں کہ اللہ تعالی خان پہ ہمیں کتنے ہمیں وعدہ دے رہے ہیں ہمیں تسلّہ دے رہے ہیں اس سے مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں اس لئے اللہ اللّہ اقبال نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہم تمائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلاؤں کیسے راہ رب منزل ہے نہیں پھر مانگنے والا نہیں مانگیں گے اللہ لیکن وہ اللہ ہے مہربانی جو نہ جو مانتے ہوئے بھی ہماری ساری ضرورتیں پورا کر لیتے ہم اور میری اتنی ضرورتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں اس چیز کا ہمیں ضرورت ہے لیکن وہ اللہ پھر بھی ہمیں دے دیتے ہیں. تو یہ ہیں خیر المسین وہ اللہ جو بندے کے مانگنے پہ وہ خوش ہو جاتی ہیں نہ مانگنے کا شگوہ ہے مانگنے کے شگوہ نہیں ہے مانگنے کا تو خود نے کہا مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو ہر جائز اور ممکن چیز مانگو جو بندہ کو ضرورت ہوگا اللہ ضرور دے دے گا تو یا المسول یعنی جن سے کوئی چیز منگی جاتی ہے یا جن سے کوئی درخواست کی جاتی ہے ان سب میں سب سے بہتر ہستی کہ جس سے کوئی چیز منگی جاتی ہے یا جن سے کوئی درخواست کی جاتی ہے یہ تھوڑا توضیع کے سطح میں بندہ خی نے کیا ہے اسی بھارت کے یاخیر کا یا خیر ست خوشین یوں تجمہ کے اے بہتر درخواست لینے والے ہاں جب کوئی درخواست کرتے ہیں اللہ کی حضر میں تو وہ بہتر درخواست لینے والے آپ ہاں کی درخواست آپ کی دعا کو لیتے ہوئے وہ بڑے فراغ سے لیتے ہیں وہ خوش ہو کے لیتے ہیں آپ کے سوال پہ لبے کہتے اور علامہ بشین یہ تجمہ کے اے سب سے بہتر درخواست گیراندے ہاں جی اس میں لینے والے تجمہ لکھا اردو کے تجمے میں فارسی کا تجمہ لکھا ہے یہ سب سے بہتر درخواست گیر کے معنیٰ بھی وہی لینے والے کا ترجمہ ہے صرف فارسی اور اردو میں تجمہ میں نے فارسی والا ترجمہ کیا اردو والا تجمہ تجمہ دونوں کے یہ تجمہ بھی صحیح ہے لیکن میں نے تھوڑا سا توضیح کے ساتھ تجمہ کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جی یعنی جن سے کوئی چیز منگی جاتی ہے جن کے درگاہ میں کوئی درخواست کی جاتی ہیں ان حصیوں میں سے سب سے بہترین حصے جس سے کوئی درخواست کی جاتی ہے جس سے کوئی چیز منگی جاتی ہے ہاں جی جس کو بندے کی طرف سے نہ مانگنے کے شگوائے منگنے کے شگوہست ہیں آگے جو ہی وایا آکرم آکرم بسم ہے وہ آیا الموتی ہاں جی اکرم جس میں تبزیل ہے کرم یا کرم الکرمن کرکرامتن سے اس کے معنی لغل والا لکھا ہے بیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا اعلی ظرف ہونا فیاض صحیح ہونا فراخ دل اور بے تعصف ہونا یہاں ان معنی میں سے فیاض و صحیح اور فراخ دل کا معنی زیادہ مناسب ہے تو اکرم یعنی اس سب سے زیادہ صحیح و فیاض ہستی و فراخ دل ہستی ہاں جی البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری طرف کوئی دل نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ وہی کام کرتے ہیں جو فراخ دل والے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری چیزیں اس کے فیل سے اللہ تعالیٰ کے فار فعل وہ ہیں جو اس سے فراہ دل والے سخی آدمی جس طرح لوگوں کی مشکلات پہ پہ ہاں جی نکلتے ہیں مانے والوں کو دیتے ہیں مانگے بے مانگے تو وہ والا فعل اللہ انجام دیتا ہے تو آکر ہمارے سب سے زیادہ صحیح فیاض فرا دل ہنستی موتین جو ہے عربی میں آتاوتی ایتان دینے کے معنی میں ہے اس سے موتی دینے والا یا محتین جمع کیسے کہ اصل میں یہ محتعین تھا ایک یہ عربی صرف کے فرمولوں کے دان گر گئے تو محتین ہو گیا ورنہ اصل میں محتعین تھا یہ عربی میں اس طرح کی دینا بہت ہوتی ہیں تو موتی کے معنی عطا کرنے والا بخشنے والا تو اکرم المتمن کے معتین کے معنیٰ کیا بنے گا عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ و بہتر عطا کرنے والا اکرم المحتین عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ وہ بہتر عطا کرنے یہ سب سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والے علامہ بھشین نے یہ تجمہ لکھا ہے یہ سب سے زیادہ نعمتیں کرنے والے میں بہتر والا تجمہ نے کیا انہوں نے صرف زیادہ کا پہلو اکرم کے معنیٰ میں صرف زیادہ کا معنیٰ کیا تو علم صاحب کی یہ تجمہ جو لفظی تجمہ کے لحاظ چندان صحیح نہیں ہے کیونکہ آکرم کمانا زیادہ دینے والا نہیں بلکہ کمال فیاضی اور فراہ دلی کے ساتھ دینے اور بہتر کمانا ہے تو ہر چند جو اس کا لازمت جب فراہ دلی ہوگا فیاض ہوگا تو یقینی بات ہے وہ زیادہ دے دیں گے لہٰذا تجمہ مکمل غلط نہیں ہے لیکن زیادہ مناسب تجمہ یہ کہ وہ سب سے بہتر ادا کرنے والا ادا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہاں جی اور زیادہ مقدار میں سب سے بہتر انداز میں ادا کرنے والا یہ تجمہ زیادہ مناسب تھا اور تیسرا تجمہ سب سے بہتر نعمتیں ادا کرنے والا یہ تجمہ زیادہ مناسب ہے سید خورشید عالم نے کیا ہے ہاں جی بندہ مناظر نے جو تجمہ کے وہ جو ہے وہ ویسے توضیح کے ساتھ دیا ہے تو یہاں پر علامہ برقی تجمے میں بھی لفظ نعمتیں آیا زیادہ نعمتیں دینے والا بخورش تجمہ بھی بہتر نعمتیں دینے والا لیکن جو ان تمل حفظِ نعمتیں کا اضافہ ہے جو کہ اصل متن دعا میں نہیں ہے ہر جو سیاح کے کلام سے انہوں نے یہ مانا نکلا ہے اور یہ غلط نہیں ہے سیاح کیونکہ دینے والا تو کیا دینے والا اے دینے والوں میں سب سے بہتر دینے والا تو کیا دینے والا تو ایک نعمتیں دینے والا تو عرب کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی تو اسی سیاح کے کلام سے بعد انہوں نے میری ترجمے میں نعمتوں کا ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ غلط نہیں ہے اس طرح کے مفاہم نکالا جاتے ہیں عربی زبان سے آخر میں براہمت گاہ یارحم الراحمین ہاں جی یہ عبارت بہت زیادہ گزر چکا ہے ہماری دعاؤں کی خاص خصوصیت ہے ہر دعا کے آخر میں براہمت غارحمراہمن ہے یہ مبارک دعا کا حاصل فلسوا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بہت سی چیزیں مانگا گیا تو اللہ تعالی سے آخر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے جو کر تو سے مانگا ہے ہاں تو ایک ہی پر میرے کوئی احسان ہو میرے اتنی کوئی عظیم عبادتیں ہوں بندگی ہو سانج تو جس کے بدلے میں میں تجھ سے مانگ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے میں جو کچھ مان رہا ہوں اے اللہ تیرے رحمت کے واسطے سے مان رہا ہوں تیرے رحمت کے وسیلے سے مان رہا ہوں اور چونکہ تو اور ہمر نے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس لیے تج سے تیرے رحمت کا واسطہ دے کر مان رہا ہوں اس لیے دعا میرے ہر دعا کے آخر میں تو یہ یہ اس اسکلم کا دعا کی قبولیت میں برا داخل ہے تو میں رحمت رحم یعنی اے رحم و شفقت و مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم و شفقت و مہربانی کرنے والے تیرے رحمت و شفقت و مہربانیوں کا واسطہ کہ ہماری جو ہے اس دعا و التجا و درخواست کو قبول فرما آمین اللہ صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم علیہم تو الحمدللہ للہ سے پہلے جو پڑھی جانے والی دو دعا تھی الحمد للہ آج شعت اللہ درسوں میں ختم ہو گیا اور کل سے انچل نماز تاجد کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیلات بتا دیں گے